وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولادا ان کو اللہ سے کچھ نہ بچالیں گے اور وہ جہن ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا